بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت اشرک والی سے اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد اموشک اور یہ کام امان والوں پر حرام ہے